بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر فہرو دی اور آج ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی ایٹ اس پچھلے لیکچرز میں ہم کافی دنوں تک ہم سافٹ ڈیزائن کے بارے میں بات کرتے رہے اب سافٹ ویئر ڈیزائن کا موضوع ایک طریقے سے ہم نے ختم کر دیا ہے لیکن, لیکن یقین باقی کمی کی وجہ سے ہمیں ایک چیز پہ ٹائم نہیں لگا سکتے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو آج جو ہم کریں گے وہ ہے کے سے کا کہتے ہیں. اس طرح کے سسٹم میں ایکچولی وہ اس کی شکل نظر آئے تو یہ کوڈنگ کیا چیز ہے آج ہم اس کے بارے گے اور اگلے چند لیکچر میں ی حالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے سافٹ ویئر کوڈنگ ایکچولی جو ہے یہ صرف ایک لکھ دینے کا نام نہیں ہے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ میں یا جواب میں یا کسی اور لینگویج میں آپ کمپائلر اس کوڈ کو کمپائل کر دے اس کے بعد آپ اس کوڈ کو اپنے بنا کے. اور آپ کا سسٹم جو آپ کا انٹینڈیڈ پرپز ہے وہ کام پورا ہوتا ہے کوڈ لکھنے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہوتا انڈسٹریل سوفٹ ویئر وہ اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوڈ آپ کا اس طریقے سے لکھا جائے جو دوسرے بیکوز سم بڑی آپ کی رہے گی ایکسپشنل کیس ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آپ کی ہو جاتی ہے Make that کہ آپ کو پہ توجہ دینے یہ چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک بنا دیں اور آپ کا فنکشن جو پروسیجر ہے وہ اپنا جو کام جو اس نے کرنا ہے وہ کر دے اور اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا ایکچولی گرام فاولر ایک بہت مشہور سافٹ ویئر انجینئر ہیں جنہوں نے ریفیکٹرنگ کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے سوفٹ ویئر ریفیکٹر ایک نیا ٹاپک ہے, ہے. اس ہم اس کو ڈسکس نہ کریں لیکن بڑا پاپولر ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے سامنے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اینی فول کین رائٹ پروگرام دمپیوٹر انڈرسٹینڈ گڈ پروگرامر کین انڈرسٹینڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پروگرام لکھ دینا جو کمپیوٹر سمجھ جائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دے وہ کوئی کمال نہیں ہے اچھا پروگرام لکھنا وہ پروگرام ہوگا جو دوسرے لوگ اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو آگے مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اسی حوالے سے ہوگی پہلی جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم جو سافٹ ویئر لکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ان کو کیسے آپ سافٹ ویئر کے اندر لے کے آ سکتے ہیں تو پہلی چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ سافٹ ویئر کا سٹائل کی ہم بات ہے کوڈنگ سٹائل یہ کوڈنگ سٹائل کیا چیز ہے بیسیکلی ہم جس طریقے سے پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ مینٹننس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو فوکس کر رہے ہیں اور مینٹننس ایک نہایت اہم رول پلے کرتا ہے اس سارے کھیل میں جو کوڈنگ اسٹائل جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے پروگرام لکھیں اپنا کوڈ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے لکھیں اس میں اس کی فارمیٹنگ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے کریں اس کے ویریبلس کے نام اس کے آئیڈینٹیفائرس کے نام اس کے فنکشنس کے نام اس کے لوپس کے اسٹرکچر وہ اس طریقے سے ہوں کہ it makes sense and they are easier to follow and read یہ اسٹائل جو ہے یہ basically it is nothing but a disciplined approach to writing code اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی جس کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا اور آپ کو ان کو examples کے ذریعے وضاحت ان کی کرنے کی کوشش کروں گا آپ وہ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں which make big differences اور یہی بیسیکلی اس سٹائل کا کمال ہے یہ سٹائل جو ہے یہ بیسیکلی اٹ پلیز اے کروشل رول ان رائٹنگ گڈ پروگرام اگر آپ جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کنسٹنٹ طریقے سے کام کریں گے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کا کوڈ پڑھ رہا ہے اسے اس چیز کے بارے میں آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ اس پرٹیکولر ویریئبل کا کیا مطلب ہے اس فنکشن کا کیا مطلب ہے یا کوئی بھی آپ نے اسٹرکچر جو لکھا ہوا ہے اس کو زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے سٹائل ایک اور بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ سٹائل یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ آپ یہ ذرا یاد رکھیے کہ کسی بھی کمپنی میں جب آپ کوئی سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کریں گے ایکچولی جب آپ انڈسٹری میں جا کے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ ٹیم میں بہت سارے لوگ ہوں گے آپ اکیلے شاید کسی ایک پروجیکٹ پہ کام نہ کر رہے ہوں اب اگر ہر بندہ اپنے اپنے اسٹائل میں کوڈ لکھنا شروع کر دے تو پھر ایک بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے بیکاز اگر میں ایک کنسٹینٹ طریقے سے کام کر رہا ہوں اور کسی نے صرف میرا کام ہی دیکھنا ہے تو پھر تو شاید اتنی بڑی مشکل نہ ہو لیکن اگر دس لوگ ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے سٹائل سے کام کرنا ہے تو پھر یہ دقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ دس لوگوں کا کوڈ بعد میں جا کے مینٹین کرنا ہے تو اس کوڈ میں کنسٹینسی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہے اور ہر ایک نے اپنے طریقے سے کام کیا ہوا اس وجہ سے یہ چیز امپورٹینٹ ہے کہ آرگنائزیشن کے لیول پہ ایک سٹائل ڈیفائن کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جتنے پروگرامرز ہیں جتنے کوڈرز جو ہیں وہ سب کے سب سٹائل کو فالو کریں سٹائل کے ساتھ کچھ بیسک پرنسپلس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں پرنسپلس آف سٹائلز وہ ہیں کیا بڑے سمپل سے باتیں ہیں دو تین چیزیں تین باتیں جن کو آپ کو ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمپل ہونا چاہیے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے یعنی کہ جو آپ آپ جو لکھتے ہیں سمپل کلیئر اینڈ فلیکسیبل تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا سٹائل آپ ایسا اختیار کریں جن میں یہ تینوں چیزیں زیادہ آسانی سے شامل ہو جائیں زیادہ آسانی سے کی جا سکتی ہیں دو تین چیزیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ سٹرکچرز نام فارمیٹ اس طریقے سے استعمال کریں وہ والا استعمال کریں which is natural and میک sense which is simple do not try to play too مچ ٹو کوڈ کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ مینٹنس کے حوالے سے makes a very significant issue کہ جب کوڈ کمپلیکس ہوگا اگر اس کو سمجھنا مشکل ہوگا تو پھر اس کو مینٹین کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ ٹرکس پلے کریں گے یہ میں آپ کو ان کی ایگزامپلس کے ذریعے میں آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے لیے پڑھنا یا اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا تو ٹرکس کسی قسم کے آپ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے کوشش کریں کہ یہ بڑا سمپل سا آسان سی چیز نظر آئے اگر بعد میں آپ کو ٹرکس کسی وجہ سے آپ کو کھیلنے کی ضرورت ہے بعض پرفارمنس آ آ ہیں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے At that time, it be very well دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پروگرام میں پروگرام کی سٹیٹمنٹس وہ والی استعمال کرنے کی کوشش کریں جو عام طور پہ مستعمل ہیں لینگویج کے ایسے کنسٹرکٹس جو عام استعمال میں نہ ہوں زیادہ مشکل کنسٹرکٹس ہوں ان کو استعمال سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے ان کو آپ ایوائیڈ کرنے کی کوشش کریں باز کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں کہ آپ کو وہی پرٹیکولر کنسٹرکٹ جو ہے آپ کا ایک جو اچیو آپ گول کرنا چاہ رہے ہیں صرف اسی سے اچیو ہو سکتا ہے یا بہتر طریقے سے اچیو ہو سکتا ہے اس کیس میں یہ ٹھیک ہے لیکن وہاں پر آپ کوشش کریں کہ اس کوڈ کو اچھے طریقے سے آپ ڈاکومینٹ کریں لیکن ادروائز چاند چھوٹے کنسٹرکٹ ہیں انہیں استعمال کی کوشش کریں کرنے کی کوشش کریں اور بڑی آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پروگرامنگ اسٹائل میں جو ایک سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائرس یا آپ کے جو مختلف اس میں ویریبلز جو ہیں آپ کے فنکشن جو ہیں ان کے نام تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے کے حوالے سے. سے نام میں کیا رکھا ہے لیکن ہمارے خیال میں نام میں بہت کچھ رکھا ہے ایک عجیب سی مثال آپ کو لگے لیکن شاید یہاں پر لیمنٹ ہو کہ اگر کچھ اس طریقے سے آپ کو نام سننے کو ملے اگر کو کوئی فضلو کہے یا فضل کہے یا چودھری فضل دین کہے تو یہ تینوں شاید ایک ہی شخص کے نام ہو لیکن سننے والے کو ایک ان ناموں کو سننے کے کے بعد ایک ڈیفرنٹ اس شخص بارے میں پوٹ ہوتی ہے ایک ڈیفرنٹ ڈفرینٹ ملتا ہے فضلو شاید ایسے کوئی آدمی کا نام ہو جو ایک بڑا غریب سا بڑا بیچارہ سا آدمی ہو فضل دین ذرا تھوڑا سا اس سے اونچے درجے کا ہو گیا اور چودھری فضل دین شاید بڑی والا آدمی نظر آئے آپ کو اسی طریقے سے ویریبلس کے نام فنکشنس کے نام یہ بھی ایک امپورٹینٹ رول پلے کرتے ہیں یہ بھی ذہنوں میں ایک پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو اس کا مطلب سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کروں گا ایک مثال کے ذریعے تو یہ سلائڈ پہ ذرا دیکھتے ہیں یہ دیکھیے سب سے پہلے ایک ایگزامپل ہے If x is equal to zero, جب ہم اس کوڈ سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کوڈ سیگمنٹ کو پڑھنے سے ہمارے ذہن میں کوئی پکچر کلیئر نہیں ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایکس کیا چیز ہے اور زیرو کیا چیز ہے اور پھر ہمیں اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ کامنٹ اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا اور وہ کامنٹ کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اف وی آر ایلوکیٹنگ اے نیو نمبر دین وی ڈو دس تھنگ سو اس پرٹیکولر سینٹیکس میں اس پرٹیکولر کوڈ میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہائی کرنے والی ہیں بیسکلی دا ویریبل نیم ایکس ڈز ناٹ ٹیلس وٹ از اٹ دین وائی آر بی کمپیئرنگ زیرو اینڈ وٹ ڈو وی مین بائی زیرو تو یہ زیرو جو ہے یہ کیا چیز ہے ایکس کیا چیز ہے اس کو زیرو کے ساتھ آپ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں یہ ساری چیز صرف اس لائن کو دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی اب اگر یہ دوسرا ذرا کوڈ سیگمنٹ دیکھیں اسی چیز کو ذرا تھوڑا سا ہم ذرا بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکس کی جگہ ہم نے ویریبل نیم کا نام یہ لکھتی ہے alloc flag so we say if alloc flag is equal to zero in this particular case اب ہمیں کم از کم تھوڑی سی ذہن میں شاید یہ پکچر بن رہی ہو کہ پہلے جو ایکس جو چیز تھی وہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کی کیا چیز ہے now probably this alloc flag دا نیم سجیسٹ اس نوٹیشن کے بارے میں ذرا میں تھوڑی سی آگے چل کے بات کروں گا اس نوٹیشن کو ایکچولی ہنگیرین کہتے ہیں جس طریقے سے یہ ویریبل کا نام لکھا گیا ہے اس میں پہلا لفظ جو چھوٹے اس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جہاں پر اگلا آپ ہرف شروع کریں وہاں پر کیپٹلائز کر کے اس کو ساتھ ساتھ جوڑتے ہوئے لکھا جاتا ہے لیکن بہرحال اس میں آگے چل کے ہم بات کریں گے لیکن اس ایک سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کو زیرو سے ہم کمپیر کیوں کر رہے ہیں اور وٹ از دا سیگنیفیکینس آف دس زیرو اب ذرا اس کو اور ذرا بہتر فارم میں اگر دیکھیں تو ہم اسے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آگے چل کے ذرا تھوڑا سا وضاحت کروں گا اس کی اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز کچھ تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ یہ نیو نمبر Is suggesting that we are comparing the flag with some constant new number. This new number basically فلیکلیٹمنٹیشن so کا فلگ جو ہے اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیا یہ نیا نمبر ہے اگر یہ نیا نمبر ہے تو پھر مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی یہ ایک بڑا سمپل سا کوڈ تھا اس میں تین چار ٹوٹل دو ایک ویریبل ایک کانسٹنٹ اور ایک اف کی سٹیٹمنٹ بیسیکلی اف کا کی ورڈ بہت بڑی چیز نہیں تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ ویریبل کا نام چینج کرنے سے اسے ایلاگ فلیک کہنے سے ایکس کی بجائے تھوڑا سا وہ میننگ ہو گیا اور زیرو کی بجائے وہ میکسیمم نمبر یوز کرنے سے وہ تھوڑی سی بات اور زیادہ میننگ ہو گئی اس بات کو اس طریقے سے لکھا جب جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیلف ڈاکومنٹیشن کی طرف ایک قدم ہے سیلف ڈاکومنٹیشن کیا چیز ہے سیلف ڈاکومنٹیشن بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ اپنا کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ آپ کو اس کو کامنٹس کے ذریعے اسے ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے جو اسے پڑھے اس کو پڑھنے سے ہی یہ چیز سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا پرپز اچیو کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کامنٹس کی مدد سے اس چیز کو چیز کو ایکسپلین کریں تو یہ جو چیز جو ہے سیلف ڈاکومنٹیشن یہ ہمارا ایک آبجیکٹو ہے آج کل اس چیز کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کوڈ لکھیں جو سیلف ڈاکومنٹڈ ہو سیلف ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ایک سٹائل کی جو میں نے بات کی تھی یہ اسٹائل ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ایک امپورٹینٹ رول پلے کرتی ہیں لیکن ہم سٹائل کے حوالے سے ہی آج بات کریں گے اور جب دوسرے جب کس طریقے سے پروگرام کو بریک کس طرح کرنا ہے کیسے اس کو سٹرکچر میں کیسے لے کے کی آنا ہے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ کیسے پروگرام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سیلف ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بیسک آئیڈیا جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوڈ جو ہے اس میں کامنٹس کم سے کم ہمیں لکھنے پڑے وہ ڈاکومینٹیشن اس کی ایسی ہو کوڈ اس طریقے سے لکھا جائے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن کم کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سلسلے میں جو چیز پہلے ہوتی ہے وہ جس طریقے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اسٹائل گائڈ اپنی ڈیفائن کریں اور ہر پروگرامر جو ہے اسی اسٹائل گائڈ کو فالو کریں ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں یعنی کہ ایگزامپلس کے ذریعے اسٹائل گائڈ کی مثالیں میں آپ کو دوں گا یہ اسٹائل گائڈ ایکچولی ہم نے ڈولپ کی تھی کچھ عرصہ پہلے گورمنٹ آف پنجاب کے لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ گورمنٹ آف پنجاب کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انہیں گائیڈ لائنس کو فالو کریں اور اسی طریقے سے کوڈ لکھا جائے اسی کچھ, اس میں سے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گائڈ وتھ شوڈ So, اس style guide میں جو سب سے پہلی جو چیز ہم بات کریں گے وہ ہیں کہ ناموں کی جنرل نام سے لکھنا چاہیے لائن اینڈ فائل بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی ٹائپس جو ہوں کوئی کلاس کا نام یا آپ نے کوئی ایسی ٹائپ آپ نے خود بنائی ہے تو اس کا نام جو ہے کیپٹل لیٹر سے شروع ہونا چاہیے اور کیپٹل لیٹر کے بعد وہ مکس کیس میں چلا جائے اور اس کے بعد جو لائن پریفکس جو ہم نے ایگزامپل دی تھی اس سے پہلے بھی ہم یہ کیس دیکھ چکے ہیں میں نے ہنگیرین روٹیشن کی بات کی تھی جہاں سے ایکچولی اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے لائن پریفکس تو دوسرا لفظ جہاں پر اس کے پھر س میں آپ لوور کیس میں آپ چلے جائیں تو جتنے بھی لفظ ہوں گے اگر یہ آپ کی ٹائپ ہے تو اٹ ول اسٹارٹ وتھ اے کیپٹل لیٹر اور پھر اگلا جب کیپٹل لیٹر آئے گا وہ اس وقت آئے گا جب آپ کی next آپ کی اس پورے میں جو نیکسٹ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے پراپر اس کو کیپٹلائز اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہاں سے نیا تاکہ وہ پڑھنے میں آسانی ہو دس نوٹیشن از کالڈ ہنگیرین نوٹشن ہم اسی کو یوز کریں گے دوسرا جو کنوینشن جو دوسری ہم دیکھیں گے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ویریبل نیمس مسٹ بیس کیس اسٹارٹنگ وتھ لوئر کیس اور اس کی ایگزامپل ہے لائن اینڈ فائل فریفکس یہ اب بات وہی ہے پہلے ہم نے ٹائپ کی بات کی تھی یہ ہم نے ویریبل نیم کی بات کی ٹائپ میں پہلا کیریکٹر جو ہے وہ کیپٹل ہو اور جب ہم ویریبل نیم ہم بنا رہے ہیں کسی ویریبل کا نام بنا رہے ہیں آئیڈینٹیفائر کا نام بنا رہے ہیں فنکشن کا نام بنا رہے ہیں تو اس کیس میں ہم نے چھوٹے لیٹر سے شروع کرنا ہے اس سے فرق کیا پڑے گا کہ جہاں پر ہم ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کیپٹل لیٹر میں اور سے شروع ہو رہی ہے اور کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اسمال لیٹر سے شروع ہو رہی ہے چاہے وہ لفظ ایک ہی ہے لیکن فوری طور پہ ہمارے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ ان دی ون کیس ان دی فرسٹ کیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹائپ اور اے کلاس نیم اینڈ and سیکنڈ کیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این آئیڈینٹیفائر نیم تو اس وجہ سے ان دونوں کو ڈسٹنگوش کرنا ان کو آسانی سے الگ کرنا اور سمجھنا اور ذہن میں یہ چیز کلیئر کرنا کافی آسان ہو جائے گا تیسرا جو style کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ names representing constants must be all اپر کیس یوزنگ انڈرسکور ٹو سیپریٹ اس کی اگزامپل یہ دو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میکسیمم اٹریشنز اینڈ کلر ریڈ یہ جو دو ہم نے ایگزامپلز دیکھی ہیں یہ بیسیکلی یہ اب ہم بات کر رہے ہیں اب تیسری دیٹ از کانسٹنٹ جب کانسٹنٹس کے جب ہم جن کو ہم نام دے رہے ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اپر کیس میں لکھے جائیں گے اور جہاں پر یہ اس میں جو اگلا ورڈ شروع ہوگا اب کیونکہ ہمارے پاس وہ ہنگریئن نوٹیشن نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اس کو कैपिटलाइज करके تو ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکیں اگر یہ سارا ایک لمبا میکسمم انسٹرکشن جو ہیں اگر ایک ہی اس میں لکھا جائے گا تو شاید پڑھنے میں بڑی مشکل ہو تو اس لیے اس کو انڈر اسکور سے اس کو کانکیٹینیٹ کر کے دو لفظوں کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اب آپ کے کورڈ میں جہاں پر بھی آپ کو یہ جی سارا کیپیٹل یہ چیز نظر آئے گی کنیکٹڈ with انڈر ایک آسانی سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ذہن میں فوری طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کانسٹنٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویریبل اینی مور سو یہ تین مختلف طرح کے جو ہمارے لینگویج میں یا پروگرام میں جو چیزیں آئیں گی ان کو تین مختلف سٹائل سے ہم نے ڈسٹنگوش کر دیا ہمیں آسانی ہو گئی کہ ہم ان کو پڑھتے ہی دیکھتے ہی ہم پہچان لیں گے کہ ہم کس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیمس ریپرزینٹنگ میتھڈس شوڈ بی کی دو ایگزامپلس ہیں یہ گیٹ نیم اینڈ کمپیوٹ ٹوٹل وتھ یہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ بیسکلی وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ آئیڈینٹیفائرس کے نام جو ہیں وہ ہم small لیٹر سے شروع کریں گے لیکن جب ہم فنکشنس کی بات کر رہے ہیں تو یہ وربس کے نام ہونے چاہیے بیکاز فنکشن از پوز ٹو شارٹ آف ڈو سم تھنگ فار یو سو دس از اے فنکشن دس از این آپریشنفارم تو اس کا نام بھی اس آپریشن کے حوالے سے ایک میننگ فل نام ہونا چاہیے تاکہ اس نام کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں یہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور اس سے جو آپریشن ہمیں ہوگا اچیو جو ہوگا جو فنکشنلٹی ہمیں ملے گی وہ کیا فنکشنلٹی ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نیمس ریپرزینٹنگ شیگل اپر اس کی ایگزامپل جو ہے اگر ہم کوئی کلاس تو ایک سنگل کیپٹل لیٹر سے اس کو ٹیمپلیٹ سے ہم دکھا سکتے ہیں اور یہ کیونکہ ٹیمپلیٹ میں وہ آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے نام کیونکہ وہ مینگ فل نہیں ہوں گے لمبے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلی بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ گلوبل ویریبلس اول تو ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ایسا آپ پروگرام دیکھیں جس میں گلوبل ویریبلس آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اگر آپ کو کبھی گلوبل ویریبل یوز کرنے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے تو یہ آپ بڑی وضاحت سے لکھ دیجیے کہ یہ ایک گلوبل ویریبل ہے اور آپ اسے کس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کے اسکوپ کا ساتھ ڈیفائن کرتے ہوئے جب آپ یہ کولن کولن اور ساتھ آپ آپریٹر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم گلوبل ویریبلس سو جب بھی آپ گلوبل ویریبل یوز کریں سو اس سے پہلے آپ یہ کولن کولن ضرور دیجیے اور اس سے پڑھنے میں فوری طور پہ یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم گلوبل ویریبلس اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کلاس ویریبلس جو ہیں وہ ان کو آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہے جو ویسے آپ کے ٹیمپرری ویریبلس جو آپ یوز کرتے ہیں کلاس کے اندر کے یا کسی میتھڈ کے اندر تو کیونکہ یہ پرائیویٹ کلاس ویریبلس جو ہوتے ہیں یہ کلاس کا ڈیٹا یہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ زراخاست احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پرسسٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو پروسیس کروانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پرائیویٹ کلاس ویریبل شوڈ ہیو انڈرسکور سفکس اور اس کی اگزامپل یہ آپ کے سامنے ہے یہ کلاس سم کلاس اور یہ جو لینتھ کا جو پرائیویٹ ویریبل جو ہے اس کے آخر میں لینتھ جب ختم کرنے کے بعد ایک سفیکس انڈرسکور لگا دیا گیا ہے جب یہ آپ ویریبل یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ کلاس کا ویریبل ہے اس طریقے سے یہ کلاس کے ویریبلس جو ہیں یہ آپ لوکل ٹیمپریری ویریبل سے آپ ان کو الگ پڑھ سکیں گے کیونکہ آپ کے میتھڈس میں یہ دونوں طرح کے ویریبلس استعمال ہوں گے تو آپ نے اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنا ہے اس چیز کو اپنے دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے اور یہ اس طریقے سے اگر صرف ان کے نام میں ایک یہ انڈر اسکور آپ فالتو لگا دیتے ہیں تو یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ اس طرح کا ویریبل ہے اور جس کے نام میں انڈر اسکور نہیں آ رہا یہ جو ویریبل جو ہے یہ ٹمپریری ویریبل ہے اس کو آپ ڈسٹروائے کر دیں گے اس کی ویلیو آپ مینٹین نہیں کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے لیکن یہ ایک بڑا میجر ڈفرینس آپ کے پروگرام میں ڈالے گا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈالے گا اگلی چیز جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اینڈ ایکرونیمز اپر کیس وین یوز ایز نیم اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ ایس ٹی ایم ایل سورس جو ہے یہ اس طریقے سے لکھنا چاہیے جیسے کہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کو ایکسپورٹ ایس ٹی جہاں پر ایس ٹی سارے کے سارے کیپٹلائز آپ کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں لکھا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل جو ہے اوپن ڈی وی ڈی پلیئر یہ بھی جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس طریقے سے لکھنا چاہیے اور یہ اوپن ڈی وی ڈی پلیئر جہاں پر ڈی وی ڈی سارا کیپیٹل ہے اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو یہ اسٹائل بہتر نہیں ہے یہ برا اسٹائل ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی سیمپل سی ہے کہ جب آپ وہ ایس اور سورس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان پانچ آپ لیٹرز کو جب آپ کیپٹن لکھیں گے ایس ٹی ایم ایل ایس تو وہ پڑھنے میں مشکل ہوگی اسی طریقے سے ڈی وی ڈی پلیئر یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈی وی ڈی پی ہے یا ڈی وی ڈی پلیئر ہے دوسری طرف ایس ٹی ایم ایل سورس ہے یا ایس ٹی ایم ایل ایس کچھ سمتھنگ تو پڑھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو اسی طریقے سے ہنگیرین نوٹیشن جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی وہی اس سٹینڈرڈ کو فالو کریں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں جو اگلی کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ جنریک ویریبل شوڈ ہیو دا سیم نیم ایز دیئر ٹائپ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ یہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹاپک کے نام کا ویریبل ہے اور ٹاپک کے نام کی کلاس ہے اور بیسکلی یہ فنکشن یا میتھڈ جو ہے یہ وائڈ سیٹ ٹاپک اس میں جو پیرامیٹر جو پاس ہو رہا ہے ٹاپک ٹائپ کا پیرامیٹر اس کا نام ٹاپک ہے اور اس کو جو رائٹ right سائڈ پہ جو دو تین مختلف طریقے سے عام طور پہ جس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اکثر آپ کو یہ کوڈ دیکھنے میں نظر آئے گا یہ کوئی اچھا اسٹائل نہیں ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں ٹاپک ویلیو ٹاپک اے ٹاپک ٹاپک ایکس ہے کہ بات آپ لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک جنریک نیم ہے جینرک بیٹر میننگ کہ ہم کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس ویریبل یہ کون سے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ دوسری ایگزامپل ہے جہاں پر ہم ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں جیسے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اگلی کنوینشن جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹینٹ کنوینشن ہے اور بعض اوقات ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے وہ یہ ہے کہ آل دے شوڈ بی ریٹنگ کہ آپ اپنی کوئی لوکل کنونشن آپ نہ بنائیں آپ انگلش کے جو سٹینڈرڈ نام ہیں وہی مثلا فائل نیم اس کو آپ فائل نیم کے طور پہ ہی آپ استعمال کریں جس طریقے سے ہے کوئی اپنا اردو کا لفظ یا کوئی اس کے متبادل لفظ اردو والا استعمال نہ کریں اس کی کیا وجہ ہے یہ یہ اکثر مجھے یہ پرابلم دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں ہمارے پروگرامر تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں لکھ دیتے ہیں جو ویسے تو اٹ میک سینس وین یو ریڈ دیم کہ آپ اپنے اردو میں وہ کام کر رہے ہیں اور اردو میں آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں یہ جو کورٹ جو لکھا جاتا ہے یہ کسی ایسے پروگرام کے لیے لکھا جاتا ہے جس کا استعمال یا جس کا کلائنٹ پاکستان سے باہر ہے تو ایسا کورٹ جو پاکستان سے باہر جب آپ بھیجیں تو اس میں اگر آپ اس طرح کے استعمال کریں گے چیزیں اس کی اونرشپ کسی اور کی ہوتی ہے ٹیپیکلی تو یہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے بعد میں مینٹنس کے پرابلم یا اور دوسرے تو پرابلم امپورٹنٹ کہ آپ ہمیشہ صرف انگلش کے ویریبل نیمز آپ استعمال کریں اگلی جو کنونشن جو ہے وہ ایک اور بڑی سمپل سی کنونشن ہے کہ ویریبلس ود اے لارج اسکوپ شوڈ ہیو لانگ نیمز اینڈ ویریبلس ود اے اسمال اسکوپ کین ہیو شارٹ نیمس ریڈ شوڈ بی ایبلو از ناٹ یوزڈ آؤٹ سائڈ لائن بیسکلی ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لارج اسکوپ کے ویریبلس جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام میں بہت مختلف جگہوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں یہ اس کا سکوپ بہت پھیلا ہوا ہے تو یہ کوڈ میں ایک لمبے سیگمنٹ کے لیے یہ یوزفل ہوں گے تو جب ہم اس طرح کے سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں اس طرح کے کوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ ویریبل نیم اس اگر میننگ ہوں لمبے ویریبل نیم ہوں تو پھر ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم ان کو آسانی سے سمجھ سکیں جو چھوٹے اسکوپ کے ویریبل ہیں کیونکہ ان کا اسکوپ لمیٹیڈ ہوتا ہے جس اسپیس میں وہ استعمال ہوں گے وہ لمیٹیڈ ہے تو عام طور پہ وہ جہاں پر ڈکلیئر ہوئے ہیں یا جہاں پر آپ نے اس کو پہلی بار یوز کیا ہے اس کے تھوڑے پیریڈ کے اندر اندر ہی وہ استعمال ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر چھوٹے نام بھی ان کے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا ریفرنس جو ہے ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ بڑا کلوز ہوتا ہے اور ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے سو so, لمبے سکوپ والے ویریبلس ان کے زیادہ میننگ فل لمبے نام رکھیں جو چھوٹے اسکوپ والے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے چھوٹے نام رکھ سکتے ہیں اور ان کے چھوٹے نام رکھنے اس سلسلے کا جو آخری جو ہماری ریکمینڈیشن ہے یا کنونشن جو ہم استعمال کریں گے وہ یہ ہے دا نیم آف دبجیکٹ از امپلس اینڈ شوڈ بی اوائڈیڈ انتڈ نیم ڈیٹ از یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے یہ بہتر طریقہ جو ہے اس کو لکھنے کا وہ یہ ہے کہ لائن ڈاٹ گیٹ لینتھ اور جو دائیں طرف جو لکھا ہوا ہے یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے لائن ڈاٹ گیٹ لائن لینتھ یہ جو لائن جو ہے اس میں دوسری بار جو لکھا گیا ہے یہ ایک ریڈینڈنٹ انفارمیشن ہے بیسکلی یہاں پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو میتھڈ کا جو نام جو ہے کیونکہ وہ کلاس کے نام جو لائن کلاس کا میتھڈ تھا تو جب ہم لائن ڈاٹ گیٹ لینتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فوری طور پہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم لائن کی لینتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں دوبارہ گیٹ لائن لینتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلاس you know کا نام میتھڈ میں دوبارہ استعمال نہ کیجیے یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے یہ بہرحال لیکن اس سے صرف آپ کو لکھنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن شاید پڑھنے سے بات اسی طریقے سے آسانی से समझ آ جاتی ہے معاملے میں یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل یا فرق اس میں نہیں ڈالتی یہ بات ابھی تک جو ہم بات کر رہے تھے یہ ویریبلس we کے آئیڈینٹیفائرس کے, کے نام کس طریقے سے ہونے چاہیے اب جو ہم بات کریں گے وہ بات ہے اسپیسیفک نیمنگ کنوینشن یہ اسپیسیفک نیمنگ کنوینشن کیا چیزیں ہیں بیسکلی اب جس طرف ہماری بات ہوگی وہ ہم یہ بات کہنے کی کوشش کریں گے کہ کسی خاص موقع پہ یا کسی خاص طرح کا میتھڈ کا یا کسی خاص طرح کا ویریبل کا نام کیا ہونا چاہیے تو یہ ایک اسپیسیفک اس سچویشن سے کانٹیکٹ کے حساب سے اسپیسیفک کنوینشن اسپیسیفک ریکمنڈیشن ہوگی تو اس سلسلے میں بھی ہم چل کے یہ کچھ چیزیں دیکھیں گے جو پہلی ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے دا ٹرمس گیٹ سیٹ must be used where an attribute is accessed directly اس کی ایگزامپل یہ سامنے ہم نے چار ایگزامپل آپ کے پیش کیے ہیں یہ امپلائی ڈاٹ کیٹ نیم امپلائی ڈاٹ سیٹ نیم میٹرکس ڈاٹ کیٹ ایلیمنٹ میٹرکس ڈاٹ سیٹ ایلیمنٹ بیسکلی یہاں پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ آبجیکٹس کے کچھ انسٹلس یا کوئی ان کے ایٹریبیوٹس ڈائریکٹلی آپ ایکسیس کر رہے ہیں تو یہ جو میتھڈس کے نام جہاں پر لکھے جائیں اس کو گیٹ یا سیٹ کے نام سے آپ استعمال کریں یہ ایک واضح طور پہ مطلب کنوے کرتا ہے کہ ہم وی آر ٹرائنگ اور دوسری کنوینشن اس سلسلے کی ہے کہ اس پر ایگزامپل اس, اس سیٹ Is visible, is finished, is found, is open. Using the is prefix solves a common problem of choosing bad boolean names like status or flag. Because is status or is flag simply they do not make sense and they don't fit in this. یہ ہم بات یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ولیم ویریبلس جو ہیں یہ بیسیکلی ان کا جواب جو ہوتا ہے یہ ہمارا یس یا نو کی فارم میں ہوتا ہے ٹرو یا فالس کی فارم میں ہوتا ہے تو یہ ایک بیسیکلی ہم ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ از دس پرٹیکولر کنڈیشن ٹرو اور ناٹ اور اس کا جواب جو ہے ہمیں یس یا نو کی فارم میں آئے گا تو اس ویریبل کا نام بھی یہ کوشچن کی فارم میں اگر ہم لکھیں تو یہ زیادہ آسان ہوگا زیادہ بہتر مطلب کنوے کرے گا مثلاً is set, is value set, is set. یہ اس طرح کے جو نام ہیں اگر اس کا ہم یہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر آسکنگ دس کون وٹ از دا ویلو از اٹ اور بیٹر ان سم سچویشن اور اس کی ایگزامپل کیا ہیں بیسیکلی یہ has, can, یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف کیسز میں یہ ونس اگین یہ تین اگزامپل آپ کے سامنے ہیں بولین ہیز لائسنس بولین کین ایویلوٹ اباٹ یہ بیسکلی یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہم جو کوشچن کی فارم میں جو ویریبل کا نام رکھ رہے ہیں یہ بھی بولین ٹائپ کے ویریبلس ہیں ان کا جواب بھی یس یا نو ٹرو یا فالس کی فارم میں آپ کو واپس ملے گا we should بیسکلیس کین تھنگ شوڈ سو یہ سکتے ہیں وہ یہ ہے can be used in methods where something is computed. Computation جہاں پر ہم perform کر رہے ہیں وہاں پر ہم کمپیوٹ کا پریفکس ہمیں یوز کرنا چاہیے اور اس کی ایگزامپلس کیا ہیں یہ ویلیو سیٹ ڈاٹ کمپیوٹ کمپیوٹ ایوریجز میٹرکس ڈاٹ انورس یہ جو کمپیوٹ کا جو ہے بیسیکلی یہ ایک مطلب یہ کنوے کر رہا ہے کہ یہ جو میتھڈ جو ہے یہ ایک کمپیوٹیشنل انٹینسو میتھڈ ہوگا کمپیوٹنگ سڈن ویلیو اور اس ویلیو کا آپ کو ریزلٹ آپ کو دے رہا ہے تو یہ ونس اگین یہ ایک ڈاکومینٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کورٹ کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کے نام جہاں پر آپ یہ مطلب کنوے کر رہے ہوں کہ یہ میتھڈ ایکچولی کیا کرے گا کیا ایکشن پرفارم کرے گا وہ آپ کو بڑی آسانی پیدا کر دیتے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں یہ ایک دوسری بھی اینگل سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ جب ہم یہ کمپیوٹیشن کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شاید کمپیوٹیشن ہو رہی ہے تو ایک چیز شاید آپ کو ذہن میں آنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کمپیوٹیشن کا کیا یہ مطلب تو نہیں کہ دس از اے پرفارمنس انٹینسو آپریشن یہ بڑا اس میں ٹائم لگے گا اور یہ اس میں ٹائم کنزیومنگ یہ چیز ہوگی تو اگر یہ چیز بار بار ہو رہی ہے اگر یہ کمپیوٹیشن آپ بار بار کر رہے ہیں اس فنکشن کو بار بار اس میتھڈ کو بار بار کال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کو پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے تو یہ ایک فوری طور پہ یہ آپ کو ایک انڈیکیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے اس پہ ذرا توجہ دینے کی شاید آپ کو کسی موقع پہ ضرورت پڑے جو اگلی جو ہماری کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ دا ٹرم فائنڈ کین بی یوزڈ ان میتھڈس ویئر سم تھنگ از لکڈ اپ بیسکلی جب آپ ایک کوئی کر رہے ہیں تو اس کو ڈھونڈ کے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں لک اپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک کمپیوٹ کی طرح کا یہ ایکس ہے میسج لیکن ان دس پرٹیکولر کیس یہ چیز ذرا ذہن میں رہے کہ بعض کا جب ہم کمپیوٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں جو نظر رکھنے کی بعض طور پہ ذہن میں آتی ہے لک اپ اس میں شاید یہ اتنا ہیوی اپریشن نہ ہو یہ اتنا زیادہ شاید نہیں لگے گا اگلی جو کنونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ لسٹ suffix can be used on names representing a list of objects کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک آبجیکٹس کی لسٹ مینٹین کر رہے ہیں تو اس کے لیے لسٹ کا suffix یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ ایک ارے میں آبجیکٹس آپ رکھ رہے ہیں تو ایرے کا suffix آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ ورٹکس اگر آپ کا یہ صرف ایک ورٹیکس ہے تو وی آر ون ورٹیکس اور اگر آپ کی دس از اے لسٹ آف دیٹ یو آرٹیننگ تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں list. This this this is a list of اب یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو آپ کو ذرا ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض کا ہم پلورل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا کنوے کرنے کے لیے ہم وہ پلورل فارم اس کی یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ اس کا مطلب ہے ایک ایلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا ایلیمنٹس یہ دو ایلیمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس بات میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ صرف صرف اس میں صرف ایک ایس کا فرق ہے دونوں میں ایلیمنٹ element اور ایلیمنٹس میں تو پڑھتے وقت اگر آپ وہ اس پہ توجہ نہ دیں تو بعض یہ کافی آسانی سے دونوں میں کنفیوژن کیا جا سکتا ہے دونوں کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے میں اور پھر پڑھنے سے وہ مطلب اتنے آسانی سے واضح نہیں ہوگا اگر آپ ایکسپلسٹلی اس سے پہلے لکھ دیتے ہیں کہ لسٹ آف ورٹیز یا ایرے آف ورڈسیز تو یہ جو چیز جو ہے یہ ایک آسانی پیدا کرتی ہے پڑھنے والے کو یہ بتا رہی ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نمبر آف ورٹیز اور اگر ہم صرف ایک ورٹکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ورٹیکس ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا آسانی ہے اسی سلسلے میں بعض اوقات ایک اور کنوینشن بھی یوز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایمنٹ یا کسی بھی ویریبل سے پہلے اگر این لگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آف دوز ایلیمنٹ وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون ایلیمنٹ یہ بھی ایک کنوینشن ہے جو عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے اور یہ کافی مستمل ہے is that no suffix should be that is no number suffix should be used for variables representing an entity number or an ڈی اس کی اگزامپل امپلائی نو اینڈ بیسکلی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از اے کنوینشن جو از ویری ویل انڈرسٹوڈ اینڈ اسٹیبلشڈ اور یہ ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے اور اس کو آسانی سے فالو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے میتھمیٹیکل فارم میں یہ بڑی آسانی سے استعمال ہوتی ہے اور ہم ہمیں بھی ایسے اس, اس کو استعمال کرنا چاہیے اگلی کنوینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو اٹریٹر جو ہیں جو فور لکس وغیرہ میں جو استعمال ہوں گے اٹ از بیٹر ٹو یوز for جے اینڈ فارٹر اس کی وجہ کیا ہے کہ کی یہ بھی میتھمیٹکس سے ایک بڑی اسٹیبلشڈ یہ کنوینشن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ کنوینشن جب آئی استعمال ہوتا ہے میتھمیٹکس میں اسٹینڈرڈ تھنگ ایوری ویئر از یوز سو ہم بھی ہمیں بھی یہی استعمال کرنا چاہیے بیسکلی ہم ایک ایسے ویریبل کی بات کر رہے ہیں جو الٹریشن کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ کی صرف ایک لوپ ہے تو اس کو ہمیں ویریبل آئی استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ کی نسٹڈ لوپس ہیں تو جے اینڈ کے جو ہیں وہ ان نسٹڈ لوپس میں استعمال ہونا چاہیے یہ پہلے ہی لوپ میں جے یا کے استعمال نہ کریں اس سے اگر آپ اسٹائل کو فالو کریں گے تو فوری طور پہ ایک ذہن میں جو پکچر بنے گی وہ آپ کو یہ مطلب کنوے کرنے میں آسانی اگلی کنوینشن کچھ اس طریقے سے ہے کمپلیمنٹ نیمس مسٹ بیمپلیمنٹ اس کی طریقے سے یو ہیو گیٹ دین یو شوڈ ہیو سیٹ ایڈ اینڈ ریمو جو کمپلیمنٹ اینٹیز جو ہیں ان کے لیے جو نام آپ استعمال کریں اگر آپ نے پہلے کے لیے آپ نے ایڈ یوز کیا ہے تو دوسرے کے لیے آپ ریمو یوز کریں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں نیکسٹ پرو اوپن کلوز یہ اس کی ہیں انسرٹ ڈیلیٹ چند اور بھی کے سامنے یہ نظر آ رہی ہوں گی یہ بیسیکلی یہ جو کنونشن جو ہے یہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی فلسفی ہے وہ فلسفی یہ ہے کہ جتنے آپ کے ویریبل کے نام ہوں گے یا جتنے آپ کے میتھڈس کے نام ہوں گے اتنی آپ کی اوورال کمپلیکسٹی آپ کی بڑھے گی تو اس کمپلیکسٹی کو ریڈیوس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سمیٹری یوز کی جائے جب آپ سمیٹریکل نیمز آپ یوز کریں گے سمیٹریکل چیزیں آپ یوز کریں گے ایڈ ڈیلیٹ اولڈ نیو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوورال کمپلیکسٹی آپ نے بڑھائی نہیں ہے بلکہ اسی کمپلیکسٹی میں رہتے ہوئے اسی ویریبل کو اسی طرح کے دو ویریبلس کو آپ نے سارٹ sort آف of ایک ہی نام سے یا ایک ہی کنونشن سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کر دیا آپ کے سسٹم کی کمپلیکسٹی کم ہو گئی تو سمیٹریکل چیزیں استعمال کرنے سے بھی آپ کی اوورال کمپلیکسٹی کم ہوتی ہے تو اس چیز کو اگر کہیں پر آپ کو اور استعمال کرنے کا موقع ملے تو وہاں پر بھی اس اصول کو یاد رکھیے گا اگلی جو کنونشن جو ہمارے اس سارے سلسلے میں ہے سٹائل میں وہ یہ ہے کہ ان نیمز شوڈ بی ایوائڈ فار ایگزامپل یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کمپیوٹ ایوریج یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس میتھڈ کا نام لکھنے کا بجائے اس کے کہ کامپ اے وی جی جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے یہ ایبریویشنس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور یہ اس میں یہ جو چند اگزامپلس جو ہیں یہ خاص طور پہ یہ بہت بری ایگزامپلس ہیں ان چیزوں کو آپ ہمیشہ اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ کبھی آپ نہ لکھیں فار ایگزامپل یو شوڈ نیور رائٹ سی ایم ڈی انسٹیڈ آف کمانڈ سی پی انسٹیڈ آف کاپی پی ٹی فار پوائنٹ سی او ایم پی فار کمپیوٹ init for initialize یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ چھوٹی سی آپ جو بچت کر رہے ہیں سی لکھ کے کمانڈ کی بجائے یا سی پی لکھ کے کاپی کی بجائے دس از ناٹ ریئلی ورتھ اس میں آپ کو ٹائپ کرنے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا ریئلی اگر آپ اس چیز کو سوچیں کہ جب آپ پہلی بار اس چیز کو کر رہے ہیں تو کتنا آپ کو سی او پی وائی لکھنے میں ورسز سی پی لکھنے میں کتنا آپ کو ٹائم لگے گا تو یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے یہ ایک صرف عادت بنانے کی بات ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ سی پی لکھتے ہیں تو یہ مطلب کنوے نہیں ہوگا یہ پڑھنے والے کو بڑی دقت ہوگی کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں جب آپ سی او پی मीनिंग لکھیں گے تو the, the obvious, right اس کا مطلب کوئی دوسرا نکالنا بڑا مشکل ہے تو یہ جو ایبریویشن جو ہیں ان سے حت الامکان بچنا چاہیے یہ بعد میں جا کے بہت پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور ایبریویشنس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے یہ جو ایبریویشنس ہوتی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ ریفرنسز چینج ہو جاتے ہیں کوئی سی ایم ڈی کو ایک بات کے لیے کہہ رہا ہے اور کوئی سی ایم ڈی کو دوسری بات کے لیے کہہ سکتا ہے تو اگر پوائنٹ آف ریفرنس چینج ہونے سے وہ ایبریویشن چینج ہو جائے تو پھر تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے کیونکہ اس کیس میں پڑھنے والا اس کا بالکل غلط مطلب نکال سکتا ہے تو یہ ذرا ہمیشہ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں ہے بڑی معمولی سی بات ہے صرف ایک ڈسپلن کی بات ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان ایبریویشنس کے حوالے سے ایک اور اس سے ہی ریلیٹڈ چیز ہے جو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایبریویٹڈ فارم میں ہی لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے جب آپ اس کو پورا آپ لکھیں گے تو بعض کا تو وہ مطلب کنوے نہیں ہوتا اور اس کی بھی چند اگزامپل یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایگزامپل HTML کی بجائے اگر آپ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج لکھیں سی پی یو کی بجائے آپ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ لکھیں یا آر او آئی کی بجائے ریٹرن آن انویسٹمنٹ لکھیں تو یہ جو آپ کے جو مختلف جو آپ کو اپریویشنس کی بجائے جب اتنا لمبا چوڑا لکھنا پڑ رہا ہے یہ اٹ ول ناٹ کنوے اینی میننگ بیکاز لوگوں کو ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں شاید پتا ہو لیکن ایچ ٹی ایم ایل کس چیز کا مخفف ہے اس چیز کے بارے میں شاید نہ پتا ہو تو یہ بجائے آسانی پیدا کرنے کے یہ ایک مشکل پیدا کرے گی اس طرح کی ایبریویشنز جو ہیں یہ بڑی اسٹینڈرڈ سی ایبریویشنز ہوتی ہیں یہ جس طرح ہم نے آر یا ایس ٹی یا سی پی یو کی جو ہم نے بات کی یہ جو بھی کانٹیکٹس یا جس ڈومین میں بھی ہم بات کر رہے ہوں اگر اس میں ایک اسٹینڈرڈ یہ کوئی چیز ایسی ہے تو اسی کو استعمال کرنا زیادہ مناسب چیز ہے اس کو اس کو ایکسپینڈ کر کے یہاں پر وہ اس سے بالکل الٹا اس کا اثر ہوگا اگلی جو کنوینشن ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹڈ بولین ویریبل names مسٹ بی اوائڈ اس کی ایگزامپل کیا ہے یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بولین از ایرر یہ ایک بہتر طریقہ ہے یہ لکھنے کا بجائے اس کے کہ آپ لکھیں از ناٹ ایرر سملرلی از فاؤنڈ از مچ بیٹر دین از ناٹ فاؤنڈ یہ اس کے پیچھے بھی ایک سائکولوجی کا ذرا تھوڑا سا اصول کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ از ناٹ فاؤنڈ جب ہم بلین ویریبل بناتے ہیں اور اس سے پہلے ایک اور ناٹ لگائیں گے تو ناٹ از ناٹ فاؤنڈ یہ ذرا اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ بولین ویریبل سے پہلے یہ ناٹ کا آپریٹر اکثر استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے بلکہ یعنی کہ ویریبلس کے نام نگیٹو فارم میں نہیں رکھنے چاہیے نگیٹو اس کے نام نہیں ہونے چاہیے اس کو ہی آپ کم از کم جواب رکھیں تاکہ آپ یہ کہیں کہ ناٹ Is found کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ملا اگر آپ اس طرح کا نام لکھیں گے not is not found تو ذرا سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی سلسلے کی وہ یہ ہے کہ فنکشن اور میتھڈ جو کوئی آبجیکٹ ریٹرن کر رہے ہوں دے be named after what they return اینڈ پروسیجر جو وائڈ میتھڈ جن کو ہم کہتے ہیں آفٹر what they do دیٹ از کہ اگر کوئی یہ ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ جو پروسیجر جو ہے یہ وائڈ قسم کا پروسیجر ہے تو یہ گیٹ اگر ہم اسے کہیں گے گیٹ ویلیو تو یہ ایک غلط مانی کنوے کرے گا تو آپ کو نام اس کا اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ جو فکشنگ سم تھنگ تو یہ ایک گیٹ یا سیٹ یا اس طرح کی جو بھی چیز ریٹرن کر رہے ہوں کمپیوٹ کر کے جو چیز اگر جو ویلیو ریٹرن کر رہے ہوں کیا چیز ریٹرن کر رہے ہیں یہ نام میں وہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ورڈ میتھڈز جو ہوتے ہیں دیز آر کائنڈ آف کمانڈس اور کمانڈز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام یہ کر رہے ہوں یہ ایک طرح سے وہ اس کمانڈ کا نام جو ہے وہ اس میتھڈ کا نام ہونا چاہیے آئیڈینٹیفائرس اور کانسٹینٹس کے نام ناموں کے حوالے سے ابھی آپ نے کچھ کنوینشنس دیکھی کچھ میں نے ایگزامپلس کے ذریعے ان کو واضح کرنے کی وضاحت کرنے کی ان کی کوشش کی شروع میں جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ بقول شخص نام میں کیا رکھا ہے ان ایگزامپلس سے شاید آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہو کہ نام میں شاید بہت کچھ رکھا ہے یہ پڑھنے والے کے لیے کافی آسانیاں پیدا کرتی ہیں اگر آپ گلاب کو کسی اور نام سے پکارنا شروع کر دیں موتیہ یا چنبیلی کہنا شروع کر دیں ایک بار گلاب دیکھنے کے بعد تو شاید آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر کتاب میں یہ موتیا یا چنبیلی لکھا ہوگا تو وہ پڑھنے والے کو ایک غلط فہمی میں ہی اس سے مبتلا ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے تو پراپر نیم پراپر جگہ پہ استعمال کریں گے اس سے ریڈیبلٹی امپروو ہوگی اس سے آپ کے سسٹم کی مینٹینبلٹی امپروو ہوگی سسٹم زیادہ آسان ہوگا سمجھنا اور مینٹین کرنا اب کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آج کی گفتگو کو سمرائز کرنا چاہوں گا بیسیکلی آج ہم نے اسٹائل کے حوالے سے کچھ بات کی اور نیمنگ کنونشنز کے حوالے سے کچھ بات کی سٹائل کیا چیز ہے اور کیوں ضروری ہے اسٹائل بیسیکلی صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک کنسسٹینٹ طریقے سے ایک ڈسپلنڈ طریقے سے آپ اپنی پروگرامنگ کریں جو آپ کوڈ لکھیں اس میں ایک آپ کو ایک ڈسپلن نظر آئے آپ کو ہر جگہ ایک ہی طریقہ کار آپ کو نظر آئے اگر ویریبلس کے نام رکھنے ہیں تو اس کے لیے ایک اسٹائل آپ کو نظر آئے اگر آپ نے کوڈ کو فارمیٹ دینا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار آپ کو نظر آئے تاکہ پڑھنے والے کو کورٹ کو دیکھنے سے آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے اس کو ذرا سوچنا کم پڑے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ہے یہ دس something تھنگ we call is self-documented code self-documented code کوڈ کا کیا مطلب ہے سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ وہ والا کوڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو کوڈ کو سمجھانے کے لیے کامنٹس آپ کو کم سے کم لکھنے پڑے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم کامنٹس کے ساتھ کوڈ لکھیں ایسا code لکھیں جو صرف کوڈ پڑھنے سے اس کا مطلب سمجھ آ جائے اس کے ساتھ ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت کم پڑے. یہی چیز جو ہے یہی مینٹنیبلٹی امپروو کرے گی اور یہی آپ کی اوور سسٹم کی کاسٹ ریڈیوس کرے گی آج جانے سے پہلے میں اب اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا لیکن ایک بات آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوڈنگ جو ہے صرف ایکزیکوٹیبل کوڈ لکھ دینے کا نام نہیں ہے یہ کوڈنگ ایسا کوڈ لکھنے کا نام ہے جو پڑھنے والے کو سمجھ آئے اس میں ٹرکس نہ ہو یہ سمپل ہو یہ فلیکسیبل ہو اور یہ کلیئر ہو اور اس میں سٹائل ایک اہم رول پلے کرتا ہے تو انشاءاللہ اپنی بات کو میں آگے لے کے جاؤں گا اگلے لیکچر میں کیونکہ آج وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے اگلی بار پھر ملیں گے انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم